تم فرماؤ لاؤ اپنی وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تاو اس سننی والے ان کے ساتھ گواہی نہ دیا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر آمان نہ لاتے اور اپنی رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں